اگر آپ اپنی صحت یا موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ کی مدد کے لیے النسا فٹنس میں سونا شاور اور ہر طرح کی ورزش کی جدید مشینیں موجود مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں زیرو سیون فٹنس لیڈیز سکس چودھرینٹ ایکسپریس ہمارے نئے خوبصورت فنکشن ہال جن کا افتتاح ہو چکا ہے اب آپ شادی منگنی مہندی سالگرہ اور دوسری تقاریب کے لیے بک کروا سکتے ہیں ہر موقع کی مناسب سے ہم آؤٹ ڈور کیٹرنگ کا انتظام بھی کرتے ہیں فور مائلس تک ہم فری ڈلیوری بھی کرتے ہیں ہمارا ایوری ڈے بوفے باقاعدگی سے دستیاب ہے For restaurant bookings, please call 01709 555527. And for takeaway orders, please call 01709 5550155. 55. بھائی جان کیا بات ہے بڑی جلدی میں ہیں پاکستان جانا چاہتا ہوں پیسے بھی بھیجوانے اور سامان بھی کارگو کروانا ہے تو مسئلہ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا اور کہاں جاؤں یہاں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے سیدھے یوٹوپ یا جی ہاں وہاں سے آپ کو دنیا بھر کی تمام ایئر کے سستے ٹکٹ ملتے ہیں بلکہ سامان پاکستان کارگو اور پیسے جلدی پاکستان کے کسی شہر میں بھجوانے کا بھی معقول انتظام ہے انیس سو بانوے سے آپ کی خدمت میں کوش موبائل او سیون ایٹ ون سیون زیرو ایچ اینڈ اینڈ ایف ایس ڈانل گروسری اسٹور اسٹنیفت روڈ ڈانل میں 1987 سے آپ کی خدمت میں کوشاں ہے۔ اور اب سٹور کو آپ کی سہولت کے لیے مزید وسیع کر دیا گیا ہے انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی اور انگلش گروسری تازہ سبزیاں ہر قسم کا حلال گوشت اور فش کی مناسب قیمتوں پر خریداری کے لیے ڈانل گروسری سٹور پر تشریف لائیں اس کے علاوہ ڈانل گروسری سٹور، ٹیک اویر ریسٹورینٹ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے ہول سیل پر گوشت بھی سپلائی کرتے ہیں اسٹور فائیو نائن سکس فائیو نائن ایٹین شیفیل زیرو ڈبل ون فور ٹو فور ٹو Are you interested in radio broadcasting, producing, presenting, editing? Contact PMC on Sheffield 0114-243-6091. Unity FM Sheffield, 87.7 FM. My name is Amani and you're listening to Unity FM Sheffield. Cashflow, it's the heartbeat of every business. But when payments are late, your business is under pressure. At Lloyd's TSB, we can't stop late payments, but we could stop them impacting your business. We can talk to you about invoice finance solutions, which could release up to 90% of your money owed from invoices within as little as 24 hours. Because keeping the cash flowing keeps your business going. To find out more, go to LloydsTSB.com slash cashflow. Lloyds TSB. for the journey eligibility criteria apply looking for office space for your business then look no further than Redlands Business center a prestige location for any type of business superb traditional features with modern office facilities Redlands offers you simple license agreements no legal fees fully alarmed flexible office accommodation single monthly charge free car parking 24 hours access 7 days a week Contact us today At Redlands Business Centre Sheffield 0114-266-155 Or visit our website www.redlandsbc.co.uk Maria Daily Fresh Food Takeaway And Milad Catering Opening on 1st April 2013 Opposite Radharam Art College Pahla Roti Plan Sabse Sasti Roti Tien Rotiyaan Ek Pond Me Do Naan Ek Pond Ke ہر موقع کے لیے کیٹرنگ کی سہولت دستیاب ہے اوپننگ ٹائمز الیون ایم ٹو نائن پی ایم ڈیلی فار آڈرز زیرو ون سیون موبائل زیرو سیون ڈبل ماریا ڈیلی فریش فوڈ ٹیک اوے اینڈ میلاد کیٹرنگ خوشی گرل ریسٹورینٹ کے ہر دل عزیز اور خوشبودار کھانے جس نے ایک بار کھائے وہ بار بار آئے خوشی ریسٹورینٹ کی روزانہ بفے سروس صرف سیون نائنٹی نائن جی ہاں بفے کے علاوہ آرڈر پر بھی کھانے تیار کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کیٹرنگ سروس بھی دستیاب ہے فری ڈیلیوری ود ان تھری مائل کوئی بھی خوشی کا موقع ہو خوشی خوشی آؤ رج رج کے کھاؤ اور جی ہاں ٹیکسی رعایت 114-2558-100 Khushi Grill Restaurant 344 Avedil Road, Sheffield Assalamu alaikum My name is Shokut Ali I work as a youth worker for Sheffield Future Connections I listen to Sabrangi The have killed 1,330 people. Now, uh, Livni, the Israeli foreign minister, there is no humanitarian crisis. At this <laughs> time, Mr. Moulana Shohib, Dr. Afiyah Sadiqi, what has been given in the church? What has been given in the church in this church? The first thing is, the first thing is, اور غم ہے اور دل چاہتا ہے اپنے منہ پہ تماچے ماروں اتنے لمبے عرصے تک میں کہاں تھا ہم کہاں تھے امت مسلمہ کہاں تھی جی آبد بھائی یہ جو آج ایک ہلچل مچ گئی ہماری سیاست میں پاکستان میں کہ ہمارے وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے خط نہیں لکھنا ہے میں یہ حیران ہوں کہ ہر شخص یہ تو کہہ رہا ہے کہ خط لکھنا ہے خط نہیں لکھنا ہے کوئی کھڑا ہو کے کوئی بیان حلفی جاری نہیں کرتا کہ سوئٹزر لینڈ میں ہمارا دھیلا بھی نہیں ہے جی مطلب جی خط پہ تو جھگڑا ہو رہا ہے لوگ ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یوروپ میں اسپین میں سوئٹزرلینڈ میں اور دوسرے ملکوں میں پیسہ ہے یا نہیں ایک بار جی کھڑا کر کے کہہ دیں کہ یہ ہمارا بیان حلفی ہے وہاں ہمارا کوئی پیسہ نہیں ہے لیں آپ مقدمے جتنے چلا سکتے چلا لیں ہاں جیسم اللہ کری کیا پروگرام جاوید صاحب سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ وہ مشرف صاحب کو پرسیو کرنا نہیں چاہتے اور ایکچولی مجھے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ بھی نہیں پرسیو کرنا چاہتی کیونکہ جتنے لوگ پاکستان کے اندر بات کرتے ہیں میرے سامنے آ کے مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کرے وہ ٹھیک ہے لیکن ہم کرنے کے لیے تیار ہیں آج تو کیری صاحب نے یہ کہا ویڈیو میں خبریں تھی کہ آپ میرے خون سے لکھوا لیں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں آپ کے ٹامی حساسوں میں یہ ان کی کوئی بھی بات مانے جانے کے قابل نہیں ہے یہ بیسکلی اپنے ساتھ ایک فیرس لائے ہوں گے جس میں جسے کیرٹ اور کیرٹ اینڈ پالیسی کہتے ہیں اس میں سٹکس ہمارے لیے زیادہ ہوں گی اور کیرٹ ہوگی تو اب وہ کیرٹ ساری کی ساری یا تو پریزنٹ ہاؤس میں رہ جائے گی یا وہ کہیں امریکہ میں ہی ان کے اکاؤنٹس میں چلی جائے گی تو ہمارے نسیب میں صرف وہ سٹکس اور مارخانہ رہ جائے گا تو جی. یہ براہ کرم اس کو جس طرح آئے ہیں اسی طرح واپس کر دیجیے ہمارے ساتھ اس وقت کالر ہے جناب زبیر ہیں. ہیں. رکھتے ہیں ملکی سیاست پر اور ملکی حالات پر ان سے بات چیت کرتے ہیں یہ جو میران بیس کا واقعہ ہوا ہے جی. یہ بھی اس کی جس طرح سے ریکی کی گئی ہوگی جس طرح کے نقشے اس کے بنائے گئے ہوں گے اور جتنی پرفیکٹ پلاننگ کے ساتھ ایک بالکل ایریا سلیکٹ کر کے اور پھر ٹیررسٹ نے وہاں سے انٹری uh, دی ہے اور وہ انٹر ہونے کے بعد جس مہارت اور چابک دستی کے ساتھ انہوں نے ہمارے وہ دو بہت قیمتی تیاروں کو ہٹ کیا ہے اور جس طرح ان کے پاس اندر کا ایک پورا خاکہ موجود تھا ہمارے ساتھ اس وقت وے فرام اسلام آباد پاکستان جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب موجود ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں ان کو جو چیز سوٹ کرتی ہے یہ کرتے ہیں اور جو چیز سوٹ نہیں کرتی تو پھر دوسرے ملک ممالک کے مفادات کا دیکھنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ تو کئی دفعہ اپنے قومی مفادات کی خاطر اپنے بندے مروا کے ایک ایکسکیوز بھی کریئٹ کر لیتے ہیں اسلام علیکم میرے محمد اکرم ایم ایم ایم ایم شایفیل ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم سب رنگ جاوید خاضی کے سنگ لائیو پاکستانی یہاں بہن بھائی بستے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے مائی میسج پاکستانی ٹو سپورٹ ا سپورٹ دا موومنٹ فور چینج ان پاکستان فار جین ڈیموکریسی جی ہاں اب وقت ہوا ہے آپ کے اپنے اور پسندیدہ پروگرام سب رنگ کا سب رنگ جاوید تازی کسان جی تمام سننے والوں کی خدمت میں جاوید قاضی کا سلام و آداب قبول ہو پروگرام سب رنگ لے کر آئے ہوں اور اس پروگرام میں جو اس وقت ہونے جا رہا ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں جن کا جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا سکیں ان کی لائف کے بارے میں بتا سکیں اور ان کا پیشہ جو ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان سے زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو اور موسیقی جو ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ سناتے جائیں گے ہم ہمارا فون نمبر ہے او اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے یونیٹی کو کے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مجھ سے پہلے جو شو کر رہی تھیں شاہدہ رسول بہت ہی خوبصورت شو انہوں نے پیش کیا ماں کے حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں جتنے بھی شو کیے جائیں وہ کم ہیں تو چلیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ایک خوبصورت گیت کے ساتھ اور جو ہی ہمارے گیسٹ اسٹوڈیو میں پہنچے ہم ان کا تعارف بھی کروائیں گے ان سے بات چیت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ شروع کریں گے لیکن اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ان پہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ میڈیا سے ہے میڈیا ہر قسم کا ہوتا ہے الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے پرنٹ میڈیا ہوتا ہے اور اور بہت سارے میڈیا ہوتے ہیں لیکن اس وقت جس میڈیا کو آپ سن رہے ہیں وہ ستاسی اشاریہ سات ایف ایم پر یونٹی ایف ایم کے نام سے ہے اور یہ ڈیجیٹل اسٹوڈیو وڈ بن ڈیجیٹل اسٹوڈیو پی ایم سی سے آپ تک یہ نشریات پہنچ رہی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ نبھائیں گے پروگرام کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگوں کا یعنی لسنرز جو ہوتے ہیں ان کا ساتھ بڑا ضروری ہوتا ہے اور خاص طور پر جب وہ پروگرام میں حصہ لیتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ باتیں بہت کرتے ہیں اس لیے باتیں ہم بند کرتے ہیں تو چلتے ہیں اس خوبصورت گیت کی طرف بہار بڑی مستانی ہے میری مہبوا میری زندگانی ہے میری مہبوا آ رہے سے اس کے آئے بہار جانے سے اس کے جائے بہار बड़ी मस्ता है جیسے گرتا ہو جھرنا زمین پی جھرنوں کی موج ہے وہ موجوں کی روانی ہے میری محبوبا محبوبا میری زندگانی ہے میری محبوبا جب مہینہ ہر کوئی یہ سمجھے تو کہ وہ کوئی چنچل حسینہ پوچھو تو کون ہے وہ رت یہ سہانی ہے میری مہی بوبا میری زندگانی ہے میری محبوبہ محبوبہ بڑی مستانی ہے میری محبوبہ اپنے پروگرام کا ایک خوبصورت نغمے سے آغاز کیا ہے اور ہمارے جو گیسٹ ہیں بس وہ پہنچنے والے ہیں جو ہی یہاں پہنچے ہمارے سامنے کرسی پہ آ کے بیٹھے تو ہم ان کا انٹروڈکشن جو ہے وہ کروائیں گے لیجیے صاحب پہنچ چکے ہیں ہمارے گیسٹ آ جی مرزا صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام right رائٹ میں اس سے پہلے کہ آپ سے مزید گفتگو کروں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ آپ ایک عرصہ سے یہاں ہیں اور ایک عرصہ سے شفیلڈ میں رہتے ہوئے آپ نے ایک عرصہ سے اخبار جنگ جو ہے اس کے نمائندے بھی ہیں ایک عرصہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں جی کہ یہ جو عرصے ہیں یہ سب میں آپ سے پوچھوں گا ٹھیک ہے جی, جی, جی, جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں پر ہیں اور کون سے سن میں آپ یہاں یو کے میں تشریف لائے جی میں سب سے پہلے نائنٹین سکس میں شفیلڈ آیا والد صاحب نے مجھے بلوایا تھا میں اپنے والدین کی اولاد میں سب سے بڑا ہوں پہلے میں یہاں سکسٹی سکس میں آیا اور تب سے لے کر اب تک تقریبا تقریبا شفیل میں ہی رہا گو کہ اس دوران ایک دو دوسرے شہروں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا اور رہنے کا کچھ عرصہ اتفاق ہوا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا پاکستان کون سے علاقے سے تعلق ہے پاکستان ایک علاقے سے تعلق نہیں ہے بہت اچھا سے علاقے <laughs> ہیں جہاں سے تعلق ہے میرے والدین فورٹی سیون میں جب پارٹیشن ہوئی تھی اور پاکستان بنا تھا اس وقت مہاجر ہو کر آئے تھے رجوری کی طرف سے اور پہلے سب سے وہ راول پنڈی سیٹل ہوئے اور ہماری کچھ انہیں کچھ زمینیں الاٹ ہوئی تھی گجر خان کے علاقے میں اچھا او اس کے بعد غالباً ڈورنگ سیونٹیز میں میرے ماموں صاحبان جو وہ رہتے تھے حافظ حافظ آباد جو گجرا والے کے قریب ہے وہاں انہوں نے بھی کچھ زمین خریدی اور پھر وہاں شفٹ ہو گئے لہذا اب ہے جو حال مقیم کہہ سکتے ہیں کہ حافظ آباد ہیں اچھا حال مقیم آپ حافظ آباد میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کتنی عمر میں یہاں آئے تھے اس وقت جی میری عمر بارہ برس تھی بارہ کے تیرہ برس تھی بارہ یا تیرہ برس تھی اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آئے ہوئے یہ بتائیے کہ جو ابتدائی تعلیم ہے بارہ سال کی عمر میں آپ یہاں آئے ہیں ابتدائی تعلیم جو ہے وہ آپ نے کہاں پر پائی یہ جی گجر خان کے مضافات میں ایک گاؤں تھا وہاں جو گاؤں تھا اس کا نام تھا ڈیری ڈیری ڈیری ٹھیک اور وہاں اسکول نہیں تھا جو قریب سکول تھا اس وہ تھا ایک گاؤں میں جس کا نام ہے دنگ دیو ایسرہ دنگ دیو عسرا دو گاؤں ہیں جن کا نام دنگ دیو ہے ایک م. ہے دنگ دیو دنگ دیو اور دوسرا ہے دنگ دیو عیسرا دنگ دیو عیسرا میں وہ جو گاؤں ہے وہ جو سکول ہے وہ تقریبا سات آٹھ گاؤں کو ایک فیڈر اسکول تھا ان, ان کے لیے واحد سکول تھا یعنی وہاں میں تقریباً چار جماعت تک وہاں گیا جب چوتھی کا امتحان دیا تو اس کے بعد والد صاحب نے یہاں بلا لیا اور یہاں آ گیا اچھا یہ بتائیے کہ میں نے ایک صاحب کو انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے جو ابتدائی تعلیم تھی انہوں نے کہا جی کے پنجابی میں انہوں نے کہا کہ میں ٹاٹا والے اسکول پڑھے ہیں۔ جی جی تو کیا آپ جس اسکول میں گئے تھے وہاں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ تھا جی وہ تو بڑے خوش قسمت سے کہ وہ ٹاٹوں والے ٹاٹوں والے اسکول میں پڑھے <laughs> میں تو زمین والے اسکول پر پڑھا ہوں جہاں <laughs> زمین <laughs> پر ہی بیٹھ کر پڑھا کرتے زمین دے دے دے پر یعنی کہ بیٹھ <laughs> کر پڑھے ہیں آپ جی جی حالانکہ دیکھیں ہمارے جو دیہات ہیں ان میں سے لوگ زمین پر اور ٹاٹ جو وہ کیا اس کو کہتے ہیں پھوڑیاں سوڑیاں جی جو جی ہوتی جی. ہیں اس پہ بیٹھ کر ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پہ بیٹھ کر جی. بڑے بڑے عہدوں پر پہنچتے ہیں بے شک بے شک بے شک یہ اس یہ, یہ وہ زرخیز مٹی ہے اور پھر قدرت کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں پھر وہ غربت ہے جو وہ آپ کو محنت کرنے کا ایک ایسا اندر حوصلہ دیتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی مٹی کا خاصہ ہے ایک اچھا یہ بتائیے کہ آپ جب یہاں پہنچ گئے تو یہاں پر کوئی آپ نے تعلیم حاصل کی جی یہاں جب میں آیا تو اس وقت ابتدائی طور پر مجھے اسکول میں داخل کیا گیا یہ جو ورلدیاف سکول تھاف اسکول جی آف سکول پرنس آف ویلز روڈ پر وہاں لینگویج سینٹر ہوا تھا ہوا کرتا تھا چونکہ مجھے انگریزی نہیں آتی تھی بالکل اس لیے لینگویج سینٹر میں میں رہا اور وہاں تقریباً دو سال میں نے پڑھا لیکن دو سال کے دوران زیادہ تر میں یا تو اسکول میں ہوتا تھا یا ہسپتال میں ہسپتال میں اس اچھا لیے, ہسپتال لیے ہسپتال جی ہاں <laughs> ہسپتال میں اس لیے کہ میرے پیٹ میں بڑی شدید قسم کی تکلیف ہوتی تھی اور ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چلتا تھا تو وہ اکثر اوقات مجھے وہاں پہ دیا کرتے تھے جلدی تو وہاں بھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا پھر جب ٹھیک ہو گیا تو پھر اسکول میں جانا تو گو کہ کاغذی طور پر تو میں دو سال رہے لیکن میں کہوں گا کہ آن اینڈ آف میں تقریباً ایک سال تک اسکول جاتا رہا اور اس کے بعد مجھے پاکستان جانا پڑا میں پاکستان چلا گیا پھر ٹھیک اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسے اپنے ملک میں بچے جو ہیں پیٹ کا درد کا بہانہ بناتے ہیں اور یہ اور چلیں جی ذرا چھٹی ماریں گے نہیں وہ چھٹی کچھ اور طرح کی ہوتی ہے یہ چھٹی کچھ اور ہے کیونکہ وہ جو چھٹی لیتے ہیں نا میں پاکستان میں جی وہ اس لیے لیتے ہیں کہ کھیل مستی کریں گے وہ اچھا اچھا اور ہسپتال پھر ظاہر بات ہے وہ کھیل مستی والی جگہ نہیں صحیح ہے صحیح چلیں ٹھیک ہے ہم آپ سے بات چیت جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شفقت مرزا صاحب اور جو کہ جنگ اخبار کے نمائندے ہیں یہاں پر شفیلڈ میں اور ایک بڑے عرصے سے اس پیشے سے منسلخ ہیں ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں ان سے مزید بھی ہم بات چیت کریں گے ہمارا فون نمبر ہے او اگر آپ فون کر کے ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ اس پیشے سے منسلخ ہیں یعنی کہ میڈیا سے تو آپ اپنے خیالات جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارا فون نمبر ایک بار پھر بتا دیتے ہیں او oh, ون اور ہمارا یہ جو یونٹی ایف ایم شفی لیڈی سیون پوائنٹ سیون ایف ایم ہے یہ آپ موبائل uh, پر بھی سن سکتے ہیں آن لائن بھی ہے موبائل پہ سننے کے لیے آپ ٹیون ان ریڈیو جو ایپ uh, app ہے اپلیکیشن جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور جب آپ اس کو کھولیں گے دوبارہ وہاں Uh, لکھا ہوگا ایک لوکل ریڈیوز تو آپ اس پہ کلک کریں تو وہاں پر رائٹ ایٹ دا باٹم کیونکہ ہمارا جو نام ہے ریڈیو کا وہ ہے یونٹی ایف ایم تو یو کی پٹی میں یعنی رائٹ ایٹ دا باٹم وہ آتا ہے اور وہاں لکھا ہوگا یونٹی ایف ایم شفیلڈ اس کو آپ جب کلک کریں گے تو آپ کا فون جو ہے اس میں ہماری آواز آنا شروع ہو جائے گی تو اس طرح آپ ہمیں فون پر بھی سن سکتے ہیں بہرحال شفقت مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات چیت بھی جاری رہے گی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بریک کے اس پار دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں This is Steve Health is wealth. Without fitness, good health is impossible. If you are worried regarding your health and weight gain, then worry no more, as Al Nisa Ladies Fitness Gym, next to Karaji Stores. Here, with the help of ladies-only instructors, a personalized program will be advised to suit your individual health needs. Al Ladies Fitness Gym provides you with steam room, sauna, showers and latest gym equipment. For membership inquiries, please contact 0114 24 or mobile 07 You can also visit us on www.alnissarfitness.com. با جی علیکم بڑے پریشان لگ رہے ہو آ یار کی دس ہے؟ گڈی ہے گڑی کار چلانے ہیں تے ٹیکس زیادہ آ جاندہ ہے اوہو تسی این اکانٹر کل جاؤ سارے مسلی حال ہو گے اچھا cast accountancy we are a firm of charter certified accountants in sheffield offering bookkeeping to accounts preparation so call now for free initial consultations on 01143 272454 Cass Accountancy, we keep it simple. For more information, visit our website at www.cass-accountancy.co.uk Are you interested in radio broadcasting? Producing, presenting, editing. Contact PMC on Sheffield 0114 243 6091. Unity, Unity FM Sheffield 87.7 FM baz mein gul chhod gaya या दिल मेरा पागल निकला जब बाहर आई तो की तरफ चल निकला میں ماچرا آنکھ سے اوجھل نکلا جب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے شوکت علی صاحب کو سنا اور مرزا صاحب آپ کا کیا خیال ہے آپ کو بھی تو کچھ موسیقی سے ماشاءاللہ لگاؤ ہے جی موسیقی سے لگاؤ کس کو نہیں ہوتا ہمیشہ ہی کسی کو ہوتا ہے غسل خانے میں گنگنانے کی عادت تو یہ،, یہ ایک کہاوت ہی نہیں ہے بلکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے وہ واقعی یار کوئی کرتا ہے آپ ہی غسل خانے میں ہی کرتے ہیں میں میں یہ اعتراف نہیں کر رہا یہ آپ کہہ رہے ہیں اعتراف مجھ سے نہ کروائیں نہیں تو پھر آپ کو لگاؤ ہے تو لگاؤ تو ہر کسی کو ہوتا ہے بہر قاب یہ شوکت علی صاحب ہیں جو یہ ہمارے ہی دور کے سنگر ہیں انہی دنوں میں ان کو یہ عروج پر پہنچے تھے اور ماشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ میں میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو کیا خوب خدا داد صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ان انہوں انہیں بھی جو صلاحیت دی ہے انہیں شوکت علی صاحب نے خوب نکھارا مشاور. اور واقعہ ہی بہت اچھا یہ یہ ای ای بہت اچھے فنکار گلوکار ہیں تھینک یو بہت بہت شکریہ اور ہمیں راد سے فون کیا ہے منور یاسین صاحب نے اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جاگ رہے ہیں بالکل آپ فکر مت کیجیے گا اور پروگرام بھی آپ سن رہے ہیں یاسین صاحب آپ نے جو فرمائش کی ہے ہو سکتا ہے وہ میرے پاس نہ ہو لیکن آپ نے غزل کی فرمائش کی ہے وہ میں آ, ضرور پیش کروں گا اور ہماری لائن ہے مرزا صاحب وہ آ, فلاش کر رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ جو ہم نے یہاں پر یہ چیز اسٹارٹ کی میڈیا کے حوالے سے جی. اس پہ آپ تھوڑی سی بات سے پہلے آپ کی طرف چلے جی جیسے آپ حکم فرمائیں گے آپ میں آپ کا مہمان ہوں اور جیسے آپ کہیں گے ویسے انشاءاللہ کریں گے آپ اگر کالر سے بات کرنا چاہیں تو کالر کو سن سکتے ہیں اور اگر برارات کوئی اور بات کرنا چاہیں تو ویسے بھی وہ بھی کر سکتے ہیں نہیں وہ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ وہ اگر ہم آپ پر بات چیت شروع کر دیں تو پھر اس کا سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا تھا اگر میں کال لے لوں جی لیکن جی ہمارے ساتھ اس وقت کالر موجود ہیں منور صاحب ایک بار پھر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رادرم آپ کہتے ہیں جی کہ سب ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ وہاں پر سن رہے جی ہیں بہت, جی بہت, بہت بہت شکریہ اور جو نہیں بھی سن رہے ان کو بھی ضرور بتائیے گا ہمارے ساتھ جو کالر ہیں اس وقت ہم ان کو لیتے ہیں ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرزا علیکم جی اسلام. سن رہے ہیں. میں شبیر مغل بول رہا ہوں جی شبیر مغل صاحب خرید ہیں آپ جی الحمد اللہ بہت اللہ کا کرم ہے تھوڑی سردی ہے <laughs> <جا>. <laughs> سردی تو <laughs> خیر ہے ہی ہے ہر ایک چیز ٹھیک <laughs> ہے مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے شفقت مرزا صاحب کو اسٹوڈیو میں بلا کر ان سے ہلکی پھلکی جو گفتگو ہو رہی ہے جی جی یہ بہت ہی اچھی ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب شفقت مرزا صاحب جیسی شخصیت جو ہے شفیلڈ ہی نہیں بلکہ پورے برطانیہ میں جانی پہچانی ہی شخصیت ہیں بالکل, بالکل اور ان کے یہ تو خود سے بڑی وہ کر رہے ہیں جی جی بالکل عزت اپنی گفتگو آگے کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کچھ لوگوں کو چن لیتی ہے کچھ اہم کاموں کے لیے بے شک اور اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو آج کا دور ہمارے لیے میڈیا کا دور ہے بالکل میڈیا اور کا دور میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا تو چونکہ مرزا صاحب کو میں پچھلے بیس سال سے جانتا ہوں شفیلڈ میں تو مجھے دس بارہ سال ہوئے یہاں آئے ہوئے لیکن اس سے پہلے مرزا صاحب سے میرے مراسم تھے تلق تھا جب میں ریڈ سے آواز ملت کے نام سے میگزین پبلش کرتا تھا تو مرزا صاحب لکھا کرتے تھے اور مرزا صاحب کا لکھنے کا ایک اپنا انداز ہے لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب دنیا کو باخبر رکھتے ہیں دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے وہ بالخصوص ساؤتھ یوک شہر میں جہاں پہ بھی کوئی فنکشنز ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں اموات ہوتی ہیں جلسہ جلوس ہوتے ہیں یا کمیونٹی کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو جس کو دیگر لوگوں تک بھی اس کی اطلاع پہنچنی چاہیے تو مرزا صاحب پیش پیش ہوتے ہیں الحمد اور ہر طرح کے جی جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان سب کو یکسان نظر سے دیکھتے ہیں اور سب کو برابر جو ہے میں سمجھتا ہوں شبیر بھائی ایک صحافی جو ہوتا ہے اس کو بڑا نیوٹرل ہونا چاہیے اور اس کو واقعی سب کو ایک نظر سے ہی دیکھنا چاہیے جی جی بالکل اور شفقت مرزا صاحب کے اندر یہ چیز ہے چونکہ میں بہت سارے ایسے صحافیوں کو بھی جانتا ہوں یا جو اپنے کو صافی کہتے ہیں جی وہ لفافے لیتے ہیں اور لفافے لے کر تو پھر خبریں لگاتے ہیں ٹھیک جو لفافہ دیتا ہے اس کی تو خبر لگ جاتی ہے جو نہیں دیتا اس کی نہیں لگتی جی یہ برطانیہ میں بھی ایک رواج چلا ہوا ہے پاکستان میں تو سنا تھا کہ وہاں ہوتا ہے ایسا پاکستان میں خاص طور پہ شبیر بھائی جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے وہ کہ یہ مشرف صاحب اور شیخ رشید صاحب اب اس وقت انفرمیشن منسٹر تھے انہوں نے آزاد کیا لیکن اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ بہت سارے ایسے صافی وہاں پر ہیں جن کی کلم صرف پیسے لینے کے لیے اٹھتی ہے اور لکھتی ہے وہ پہلے بھی تھا جب صرف اخبارات ہوتے تھے یہ دیجیٹل نہیں آیا تھا تب بھی تھا سکائی نہیں تھا تب بھی تھا وہ تو ہم نے بچپن میں بھی دیکھا وہاں پہ ہم جاتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ دنیا میں ہر شعبے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں جی جی لیکن الحمدللہ شفقت مرزا صاحب جیسی شخصیت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اہل ساؤتھ یوک شہر کے لیے ایک غنیمت ہیں اور جس طریقے سے مرزا صاحب ہماری کمیونٹی کا جوڑے ہوئے ہیں یہ ہر ایک کے بعد کی بات نہیں ہوتی مرزا صاحب نہ صرف یہ کہ صحافت کرتے ہیں بلکہ ہر ایک کی خبر رکھتے ہیں اور خبر کے ساتھ ساتھ وہ معاملات جہاں کوئی الجھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سلجانے کی بھی پوری پوری کوشش کرتے ہیں اللہ تو اللہ میں سمجھتا ہوں کہ مرزا نہ صرف صحافی ہیں بلکہ ایک بہت اچھے دوست ہیں ایک بہت اچھے کلمکار ہیں ایک بہت اچھے درد دل رکھنے والے اپنی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں جہاں بھی, بھی ان کو موقع ملتا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے یہ Uh, کوشش کرتے ہیں کہ کمیونٹی کی کسی جگہ پہ بدنامی نہ ہو اس کی اچھے پہلو کو سامنے لایا جائے اور اس کام میں یہ پیش پیش ہوتے ہیں الحمدللہ للہ بہت بہت شکریہ بات مرزا صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا جی ضرور کہ شوکت علی کی بات یہ کر رہے تھے کہ شوکت علی اس دور کا آرٹسٹ ہے جس دور میں یہ بھی آتش فشان جوان تھا ویسے ابھی بھی جوان ہے دل جوان ہونا چاہیے نہیں ابھی بھی نا انہوں نے عمر عمر بتا تو تو بڑا وہ کر دیا خیر سے کوئی تعلق نہیں شبیر بھائی یہ تو آپ کے دل پر منحصر ہوتا ہے نہیں نہیں ماشاءاللہ ابھی بھی جو ہے لیکن میں یہ کہنے لگا ہوں کہ اس دور میں ان کے دو بڑے اہم جو گانے تھے مقبول ہو گئے تھے جی جی ایک تو یہ تھا کہ کیوں اور میں میں ہوں چاہ سا تبصرہ جیڑا مرزا صاحب کرن بہت شکریہ <laughs> <laughs> بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ جی یہ تو تھے شبیر مغل صاحب اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے جناب ہمارا یہ ہمارے جو گیسٹ ہیں یہاں اسٹوڈیو میں جی مرزا صاحب شوکت علی کی جو وہ گیت تھے جن کے جن کا ذکر شبیر صاحب نے کیا کہ میں ولایت کن ہوں گیا کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ ولایت کیوں آ جی سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب میں ضرور دوں گا لیکن جی. اس کے ساتھ ساتھ جو شبیر صاحب نے میرے بارے میں اتنے اچھے الفاظ کہے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو سوال انہوں نے کیا ہے یہ گانا جب آیا نہ تو اس وقت ظاہری بات میں چھوٹا ہوتا تھا <coughs> اب آپ اپنی عمر تو نہ چھپائیں نا نہیں نہیں اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت میں جوان ہوں ابھی تو ٹھیک ہے شبیر بھائی شبیر بھائی کے جو الفاظ ہیں وہ انہوں نے واپس لے لیے جی جی یہ جب گانا آیا تھا تو بہت واقع ہی بہت ہی مقبول ہوا تھا اور چونکہ ہم یہاں برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں جو جی جی وہ ان کے دو نام ہی ہوا کرتے تھے ایک تو تھا کہ یا تو ہم پاکی تھے اچھا اور یا ولاتیے تھے, یا تھے اگر آپ نے انگریزوں سے یہاں کی, کی کمیونٹی ہمیں جب مخاطب کرتی تو وہ پاکی کہتی تھی اور جب اپنے ملک میں واپس جاتے تھے تو وہاں ہم کو ولائتی کہتے, ولائتیہ تھی کہتے تھی تھی تو وہ ولائتیے کے مناسبت سے یہ گانا جب آیا تو اس وقت میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے تاثرات کیا تھے لیکن تاثرات بہت اچھے تھے کیونکہ وہ ولائطے کے حوالے سے تھی اور بڑا ہی اچھا وہ لگا اور مجھے پتہ ہے کہ جب میری پہلی ٹیپ رکاڈر مجھے والد صاحب نے لے کر دی تو اس گانے کو میں نے وہاں محفوظ کر لیا تھا اور بار بار سنتا تھا ہے دن میں کئی مرتبہ بار بار یا جب کوئی مہمان آ جاتے تھے تو وہ یہ لگا کر سنتے تھے اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ شبیر صاحب نے بہت سے اچھے الفاظ میرے لیے کہے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں میری میری کسی اچھائی سے زیادہ ہے یہ ان کی اچھائی ہے کہ وہ دوسروں کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں یہ ان کا بڑا پن ہے جی انہوں نے ایسا کیا ہے و مجھ میں کیا خوبی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ اللہ تعالی نے جو صلاحیت مجھے دی ہے اسے اچھے انداز سے استعمال کروں بعض لوگوں کو وہ انداز اچھا لگتا ہے بعض کو نہیں اچھا لگتا بعض اس کو غیر جانبدار سمجھتے ہیں بعض ان کو ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں غیر جانبدار نہیں ہوں میں جانبدار ہوں یہ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے کسی کو مطمئن مرزا کو بات یہ ہے نا کہ جی آپ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے بے شک بے شک لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں میں ان کو ان کا طے دل سے مشکور ہوں کہ میری میری کو وہ سراہتے ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں جو لوگ نہیں سمجھتے میں امید کرتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اللہ تعالی انہیں اتنا شعور دے کہ وہ بھی شروع, وہ کرتے بھی سمجھ شروع کرتے جی میں ایک ایک چھوٹا سا سوال کروں گا اور اس, اس کے بعد ایک غزل کی طرف ہم چلیں گے کیونکہ منور یاسین صاحب نے رادرم سے ہمیں فون کیا تھا وہ غزل سننا چاہتے ہیں تو ان کی فرمائش بھی ہم پوری کریں گے ہمارا فون نمبر ہے او ون اور یو کین آلسو ای میل آس ریگارڈنگ اے پروگرام آن یونٹی ایف ایم شفیل ایٹ یاہو ڈاٹ کو ڈاٹ اور یہ جو یونٹی ایف ایم ہے اس کو آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں انٹرنیٹ پر بھی یہ ہے تو موبائل پہ سننے کے لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ٹیون ان ریڈیو ہے ایک اپلیکیشن اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو وہاں لکھا ہوگا کہ لوکل ریڈیو اس کو آپ کلک کریں گے تو یونٹی ایف ایم جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں تو ان کو ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر آن پہنچے ہیں ان کی کال لیتے ہیں پہلے ہیلو جی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں ٹھیک ٹھاک جناب سہیل <تصفح> وفا صاحب اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو سر آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے ویسے تو کہتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے پر آپ ماشاءاللہ اللہ آپ <laughs> خطا نہیں کر سکتے نہیں نہیں خطا ہر انسان سے ہوتی ہے ایسی کوئی بات نہیں اس معاملے میں, میں کہہ رہا ہوں. Anyway, تو آپ کی محبت ہے <laughs> جی جی خوبصورت جی جی ہلو جی جی ماشاءاللہ جی صبح بھی آپ کا پروگرام سنا سلامی رنگوں میں رنگا ہوا سب رنگ تھا اور ابھی بھی ماشاءاللہ نیت خوبصورت ہے پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں اور پروگرام کے ساتھ ساتھ آج آپ نے میرے استاد محترم کو یہاں پہ بٹایا جی ماشاء اللہ تو میں بھی ہیں اور میں ویسے تو عرصہ سے صحافت سے منسلک ہوں لیکن ان پیج کا سلسلہ میں نے انہیں سے سیکھا تھا رہا چلے ٹھیک ہے ان پیج کا سلسلہ اگر آپ نے ان سے سیکھا ہے تو میں بھی انہیں کا شگیر دوں جی کیا کہنا چاہیں گے آپ ماشاءاللہ جی میں بلکہ تھوڑی دیر پہلے شبیر مغل صاحب بھی بہت کچھ ماشاءاللہ کہہ گئے اور میں کہتا ہوں کہ جی شفقت مرزا صاحب ایک ایسی ہستی ہیں میں جب بھی ان سے بات کرتا ہوں اس سے پہلے بھی تو میں نے ان سے یہی کہا جی آپ منفرد قسم کے صحافی ہی ہیں میں ایسے مت کیا کریں کچھ نہ کچھ لوگوں سے لیا کریں تو کہتے ہیں صحافت کہ <laughs> کو بدنام نہیں کر صحافت <laughs> <laughs> <laughs> کو بدنام نہیں کرنا ان <laughs> سے میں <laughs> علیکم جی, جی وعلیکم السلام سہیل وفا صاحب جی سہیل بھائی ایک سوال میں ان سے کرتا چلوں شفقت بھائی کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا جو انہوں نے کہا ہے کس کا جی یہ لین دین کا لین دین کا دراصل اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ گھر میں ہوتے ہیں آپ چار پانچ چھ بہن بھائی ہیں تو آپ بچپن سے ہی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتا ہے محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے لگاؤ ہوتا ہے اور لین دین کا تصور نہیں ہوتا تو میں بھی جب یہاں آیا تو ہمارے رشتے دار شفیل میں کے یو کے بھر میں نہیں ہیں صرف میرے والد صاحب ہی ہیں اپنی فیملی سے یہاں بعد میں دو چار گھر بنے لیکن پہلے وہ آئے تو بچپن میرا جو گزرا وہ انہی سڑکوں پہ انہی دوستوں کے وہ خواہ آزاد کشمیر سے ہوں خواہ پاکستان کے, کے کسی شہر یا علاقے سے ہوں انہیں کے ساتھ گزرا تو انہی کے ساتھ وہی میری فیملی بن گئی اور پھر فیملی والوں کیسا ہوتا ہے مجھے <laughs> وہ جھجک آتی ہے <laughs> گو کہ بعض اوقات حالات اتنے تنگ کو پریشان کر دیتے ہیں کہ دل تو چاہتا ہے لیکن یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں لیکن دل نہیں کہتا کہ میں کس موں سے کسی سے کچھ مطالبہ کروں جیسے کہ اپنے بہن بھائی سے آپ کچھ مطالبہ نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ اہل شفیل شفیل میں رہنے والے جتنے بھی پاکستانی اور کشمیری وہ سبھی میرے نہیں بہت اچھا جی میں ایک ریکویسٹ ضرور ان سے کروں گا کہ یہ اور میری ان سے یہ گزارش ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کی دل میں بھی یہ بات ہوگی کہ جیسے یہ اپنے جب یہاں آئے انہوں نے اپنے خیالات ہم سے یہ میں سمجھتا ہوں شیئر کیے جی اگر یہ ان کو سفے کرتاز پہ بھی منتقل کریں ماشاءاللہ آپ کی اردو جی اتنی اونچی ہے مجھ سے تو وہ ڈکشنری دیکھنی پڑے گی ویسے ہے کہ وہ گوگل چاچا ہیں وہ انٹرنیٹ پہ نا ان سے میں پوچھوں گا کہ کیا مطلب ہے یہ تو خیر آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میری اردو اتنی بڑی ہے آپ سمجھ گئے ہیں آپ اگر اپنی تحریر کے ذریعے کالم کے ذریعے میں سمجھتا ہوں اگر اپنے آپ, آپ کے جو تجربات ہیں हم. وہ اگر آپ کالم کے ذریعے سب کو بیان کریں میں سمجھتا ہوں تو یہ جتنی بھی کمیونٹی اور بالخصوص جیسے ابھی شبیر بھائی نے بھی کہا تھا یہاں پہ زرد صحافت کے کچھ پجاری بھی جو ہیں ان تک بھی یہ باتیں پہنچ جائیں گی اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی افاقہ ہو چلے بہت شکریہ آپ کے سجیشن کا اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں میں کون میری حیثیت کیا اور میری کہانی کیا کہ میں دنیا کو بتاؤں دنیا کو بتانے کے لیے یا ان تک پہنچانے کے لیے اور اور بہت سا مواد ہے اور بہت سی کہانیاں ہیں جو بڑی سبق موز ہوتی ہیں لوگوں کے لیے وہیں بہتر ہے وہیں میں کوشش کرتا ہوں اپنی کہانی اگر کہوں تو اس میں مجھے تو کوئی خوبی نہیں نظر آتی یہ اور آب آب جو آپ کے جو تجربات ہیں ہیں. آہ, تجربات ہیں جو وہ تجربات ہی کہانی بنتی ہیں تو <laughs> <laughs> <laughs> لوگوں کی دیکھیں جب دنیا میں سر میں تو مادر کے ذات کہوں گا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جو آپ کے تجربے کے خزانے ہیں یہ آپ اپنے پاس ہی چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے نہیں نہیں اگر شیئر کرنے کی ضرورت ہو تو کرتا ہوں میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی اچھی اچھی کہانیاں ہیں اور ہم جب بھی کسی کہانی کو شیئر کریں تو میری کوشش ہوتی یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ کسی پازیٹیو اینگل کو سامنے لایا جائے اور لوگوں کی نگیٹیوٹی کو وہ نہ اس طریقے سے اجاگر کیا جائے بلکہ جو اچھائی اور خوبی ہے اس کو کیا جائے اور میرے خیال میں ہماری کمیونٹی میں بہت سے ایسے رول ماڈل ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں ان کو اگر سامنے لایا جائے تو پھر وہ تھوڑا اس کا بہتر نتیجہ نکلتا ہے بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ یہ میری بھائی رام کہانی ہے یہ آپ پڑھیں اور سنیں اور اس سے سبق مجھے تو اس میں سبق والی کوئی ایسی بات نہیں مل رہا بہت شکریہ اسی کے ساتھ اور وقت نہیں لوں گا لیکن ایک ریکویسٹ ہے اگر ہو سکتا ہے آپ کے پاس تو ان جی کو اگر اٹھا دیں اچھا جی اٹھا دیں اور سوئے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ بھائی اللہ حافظ جی, یہ تھے سہیل وفا صاحب اور ان کا بھی تعلق میڈیا سے اور ماشاءاللہ اللہ بھائی آپ جو لفافے والی بات ہے نا اس پہ جی. تھوڑا غور کیجیے <laughs> نہیں لفافے ملتے ہیں مجھے میں اعتراف کرتا ہوں لیکن آپ لیتے, لیتے نہیں ملتے ہیں مجھے <laughs> اور <laughs> نہیں جہاں سے ملتے ہیں وہاں سے لے بھی لیتا ہوں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ نہ میں لوں وہ جہاں سے ہوتا ہے میں <laughs> <laughs> آپ سے کہوں کہ ہمارے بعض اوقات دیکھ کر نا یہ بڑا افسوس اور دکھ بھی ہوتا ہے جی کہ ہمارے علماء بھی ان کو میں ان پر تنقید کروں گا اور کھلے عام تنقید کروں گا کہ وہ اس مسئلے میں اس اس کا احتیاط نہیں کر آپ مساجد میں جائیں دیکھیں جب جلسے ہوتے ہیں جی جی وہاں دوسری دوسرے شہروں سے جب علماء کو بلایا جاتا ہے بڑے احتمام کے ساتھ صحیح ان کو ظاہری بات ہے ٹیلی فون کیا جاتا ہوگا ان سے وقت لیا جاتا ہوگا ان کے منہیں مدعو کیا جاتا ہوگا اور پھر لفافہ بھی دیا جاتا ہے hmm. میں اس بحث میں تو نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ جائزہ یا ناجائز ہے hmm. تو مجھے hmm. تو اس کا علم نہیں کہ وہ جائزہ یا ناجائز ہے بیل, بیر کیف uh, وہ دیے جاتے ہیں پھر uh, کوئی اچھا مقرر ہو اچھا نعت ہو تو پھر uh, وہاں پیسے بھی نچھاور کے بالکل وہ بھی uh, ہوتے ہیں hmm. اور پھر یہ ہے کہ اگر اشتہار دینا ہو پوسٹر بنوانا ہو تو اس کے لیے بھی پیسے صرف کیے جاتے ہیں اور ایک صحافی جو آپ کی خبر کو یورپ بھر میں یا دنیا بھر میں پھیلا رہا ہو اسے ٹیلی فون کر کے مدعو کرنا تک گوارہ نہیں کیا جاتا hmm. یہ یہ اکثر مجھے ان سے شکوا ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات کہ ہم. وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ ہمارے شہر, شہر کا صحافی ہے اسے ٹیلی فون کر کے اپنے پروگرام میں مدعی کر لیں شاید اس کی بھی کچھ مصروفیت ہو کمٹمنٹس ہو میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں مسجد میں ہم جاتے ہیں کسی کی کسی پر احسان نہیں کرتے ہم اپنی غرض سے جاتے ہیں ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ و کی باتیں ہمیں سننی چاہیے اور علمائے کرم بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں وہ علم ہے جو ہم تک پہنچاتے ہیں وہاں ہم جاتے ہیں بات یہ ہے کہ جب ہم جائیں کسی ایسے پروگرام میں تو میں تو بحثیت ایک مسلمان بھی جا سکتا ہوں وضو کر کے کپڑے پہن کر مست... وہ پروگرام سن سکتا ہوں صحیح لیکن اگر ایک ہنر ہے میرے پاس تو اس اونر کی اتنی اہمیت تو ہونی چاہیے نا کہ فون کر کے مجھے مدھو کر لیں کہ بھائی آئیں لفافہ نہ دیں اچھا ہوتا ہے لیکن وہ کم از کم کر کے مدعو تو کر لیں ایک پیشہ ہے ایک شعبہ ہے جو میں نے سنبھال ہوتا ہے ایسے ہے کہ بعد میں جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں او یار مجھے یاد ہی نہیں رہا اس سلسلے میں میں کہوں گا کہ محترم مولانا اسلم زائد صاحب بڑی ہی باقاعدگی سے طویل سے جب سے میری ان کے ساتھ ان کے ساتھ تعارف ہوا ہے اس وقت سے جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے بڑی باقاعدگی سے وہ ایک تو ٹیلی فون کرواتے ہیں مسجد کے جو چیئرمین ہیں جو راجہ آزاد صاحب ہیں ان سے فون کرواتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ پروگرام کے دن قریب آتے ہیں ایک دو دن قبل وہ خود مجھے فون کرتے ہیں وہ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے راجہ صاحب کی ذمہ داری لگائی تھی کیا انہوں نے آپ کو مزدور کیا اور جب میں کہتا ہوں کہ بالکل کر دیا تھا جی تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو دوبارہ یادانی کرا رہا ہوں آپ بولیے گا نہیں آپ ضرور آئیے گا وہاں جاتا ہوں اور دیکھیں ایک خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم جو ہنر ہیں آپ کے پاس اس کی وہ قدر کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو حالانکہ میڈیا کا دور ہے میڈیا کے ذریعے جو آپ بات پہنچانا چاہتے ہیں آپ بڑے دور دور تک پہنچا سکتے ہیں وہ بلکل. اور میں اپنے علمائے کرام سے یہ گزارش کروں گا سا سبھی علمائے کرام میرے لیے قابل احترام ہیں اور اس میری بات کو وہ غلط انداز میں نہ لیں قتم غلط انداز میں نہیں ہے لیکن صرف یہ دل میں نے ایک شکوا سا ہوتا ہے وہ شکوا میں سر عام پہنچانا چاہتا تھا جاری رکھیے گا آپ لوں جی کہ ہماری لائن پہ بھی کوئی ہے اور اگر ہو سکتا ہے ان کو بھی ہم لائن پر لے لیں دیکھتے ہیں کہ ہماری لائن پر اس وقت کون ہے ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جاوید صاحب اور آپ کا میں ابھی گاڑی میں سفر کے جو ان سنگ ہیروز ہیں ان کو آج سامنے لے کے آئے ہیں اور خاص کر کے مرزا صاحب کی پچھلے چالیس برس کی جو شفیل کی سروسز ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی ان کا ڈیز اب جو کام کر رہے ہیں ہمیں تو حقیقت فخر ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جب صاحب کے ہم سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا رول جو ایک ہے صحافی کا رول ہے جی لیکن جس وقت ان کی عزت آپ دیکھیں جس وقت اپنے پورے برطانیہ کے صحافی جاؤ اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کا کتنا بڑا رول ہے اور کتنا لوگوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہے جی میں آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں مرزا صاحب کہ آپ نے جو شفل کے ساتھ پچھلی پچھلی طرح سے جو وفا کی ہے اور جو اس کی صحیح نمائندگی کی ہے اس کے آپ حقیقت مستحق ہے مبارک میں مستحق ہے اور پھر جو بڑی اچھی جو بات لگی ہے اس میں ہر چیز آپ نے الحمدللہ بیلنس رکھی ہے جس میں شفل کو کسی وقت کی غلط رنگ میں پیش نہیں کیا گیا ہر چیز آپ نے پازیٹیو پیش کی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہی مین وجہ ہے کہ شفیل میں امن رہا ہے سعودی یوکشر میں امن رہا ہے کہ اگر دوسرے شہروں میں دیکھیں جس وقت یاد ہے کہ جس وقت جس دور میں آپ آئے اور ہم بھی آئے وقت آئے دور ایک اکٹھا ہی دور تھا ہم تو چھوٹے تھے لیکن ماشاء اللہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ نے بہت ہی اچھا وقت گزارا اور آج خوشی سے میں کہتا ہوں میری برطانیہ میں جس وقت اردو کی تربیت کی وہ آپ کے والد محترم تھے انہوں نے اور اس کے بعد بہ صاحب نے جو کی ہے حقیقت اب جو مجھے اردو پڑھنا لکھنا جو آیا ہے یہ آپ کے سے آپ کے خاندان کے تصل سے میں ان کو آپ کے والد صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس وقت اس زمانے میں ہمارے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ مرزا صاحب کے پاس چلے جائیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اردو جو سکھائیں گے پڑھائیں گے اور الحمد بچوں نے تعلیم حاصل کی ہے جو آپ کی عزت بنی ہوئی ہے شہفل میں اور آپ نے ایک دن صحیح کہا ہے کہ हुँ. جو جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم آیا میں ہم میں اکیلے ایک فیملی آیا تھا اے, آپ اکیلے آئے تھے لیکن آپ کی فیملی ہم سب کی سے زیادہ بڑھ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب بہت بہت شکریہ بہت مہربانی محمد علی صاحب آپ نے بھی بہت ہی اچھے کلمات کہے میرے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں لیکن اچھی بات ہے کہ جب کوئی دوسرا تعریف کرے تو کم از کم یہ ایک حوصلہ ملتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اگر بالکل درست نہیں کر رہے تو غلط بھی نہیں کر رہے ہیں کہ دوسرے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے تھینک یو ویری مچ اور مجھے یاد ہیں وہ دن ہمارے چودھری محمد علی صاحب ان کے والدین اور میرے والد صاحب کا گھر ایک ایک مکان چھوڑ کر ہوا کرتا تھا ایک ہی سڑک پر تو وہ زمانہ بھی مجھے بڑی اچھے طریقے سے یاد ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مفرت کرے وہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن بڑے ہی شفیق تھے واقعی وہ بھی اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم دونوں نے تقریباً ایک ہی جیسے ماحول میں پرورش پائی ان دنوں شاء بہت, بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب تھینک یو ویری مچ تھینک یو اللہ حافظ جی Allah جی یہ تو تھے محمد علی صاحب اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ہمارا فون نمبر ہے او oh, ون uh, میرا صاحب ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے بلکن, اور بریک بلکن. کے بعد آپ سے دوبارہ ہم آ, اس گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹی سی غزل جو ہے وہ بھی پیش کر دوں ساتھ ہی کیونکہ جو منور یاسین صاحب ہیں رادرم سے یقیناً آپ انتظار کر رہے ہوں گے کسی اچھی غزل کا تو غزل بھی پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری بات چیت جو ہے وہ مرزا صاحب کے ساتھ جاری رہے گی پروگرام کے بارے میں آپ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا یونٹی ایف ایم شیفیلڈ ایٹ یاہو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے اور پروگرام میں بھی شامل ہونے کی کوشش کریں تو چلتے ہیں اس آ, آ, ایڈ بریک کی طرف اور بریک کے اس پار دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی غزل بہت ہی خوبصورت غزل ایک یونیک سنگر جو ہیں ان کی غزل پیش کر رہا ہوں بیسٹمن اسمتھن کو چارٹر تیس برس سے زائد عرصے سے بک کیپنگ میں آپ کی خدمت میں پیش پیش آلٹن کو مور دین تھرٹی ایئرسنگ بک کیپنگ ان معاملات کے بارے میں پیشہ ورانہ مشورے کے لیے چودھری محمد ظہور سے رابطہ کیجیے The experts you can trust, Altman Smith Co, Chartered Accountants, Leviton House, 461-2463 London Road, Healy-Sheffield, S24HL, Telephone 0114-258-0305. Hi, Mark Jenkinson and son here, often referred to as Mark Jenkinsons. My name's Charles Duncan, here with my good friend and work colleague Mohamed Marouf. Did you know that Mark Jenkinsons was established in 1877 at number 8 Norfolk Row here in Sheffield? That's the same year the first test match took place between England and Australia and the year that the microphone was invented, essential at our auctions. We've come a long way since then, Marouf. Mark Jacobson is now one of the largest independent charter surveyor practices and the region's most successful firm of auctioneers with nine sales each year held at Sheffield United Football Club. But it's not just the auction department we are so proud of, is it, Charles? No, because we also provide advice on every property-related matter, including sales and lettings and valuation of shops, retail outlets, property investment, land and development sites. And we also have a very specialist knowledge in a number of niche areas, including healthcare property, probate work, ground rents, long-term tenancies... and a department dedicated purely to residential service and valuations. So it'll come as no surprise, Maruf, that Mark Jenkinson's have the strongest possible ethics that run throughout the firm, which has led to a reputation for being friendly and approachable with honest professional advice given to all our clients. So, it's goodbye from him. His key tariffs, eh? Who'd For a reliable, professional and quality legal service... WOSCO Brown Solicitors mortgages Conveyancing Litigation Immigration Law Personal Injury Sharia Compliant Wills Contact Solicitor Mohamed Nazir 10114-256-1560 WOSCO Brown Solicitors 620 Attercliffe Road, Sheffield or wascobrown.co.uk Unity, Unity FM, FM Sheffield, Sheffield. 87.7 87 FM. FM. جی پروگرام آپ سن رہے ہیں سب رنگ اور آج سب رنگ میں ہم نے بلایا ہوا ہے ہمارے ایک لوکل صحافی ہیں جناب شفقت مرزا صاحب جن کا تعلق ہے جنگ اخبار سے اور ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ آل دا وے فرام کراچی موجود ہیں جناب حمید بھٹو صاحب ان کا بھی تعلق میڈیا سے ہے صحافی ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کے حوالے سے تھوڑی سی بات بھی کر لیں گے لیکن اس وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں ہیلو جی السلام علیکم جی سی السلام پر بات جو پاکستان میں صحافت اس وقت پر رہے میں سمجھتا ہوں کہ نبے فیصد وہ صحافت نہیں ہے بلیک میلنگ والی صحافت چل رہی ہے جس میں جیسے ہے اچھا اپنے کمانے کے لیے ایک دکان کھولا ہوا ہے اور وہ دکان چاہے اخبار ہو چاہے چینل ہو تو اس پہ اپنی باقی لوگ مافیا بن چکی ہے چاہے اس, میں, میں, بیرے اس میڈیا میں کام کر رہا ہوں مگر نبے مافیا ہے اچھا حمید بھائی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شفقت مرزا صاحب اور ان کا تعلق جنگ نیوز سے ہے اور آہ, یہ تو بڑے یہاں پر نیوٹرل ہیں اور کوئی ایسا ایسی مافیا والی بات ان میں نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا جو میڈیا سے تعلق ہے ہم بھی کوئی ایسی بات کرنے سے گریز کرتے ज़ ہیں آپ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں جی تو مافیا والا کام نہیں ہے اگر پاکستان میں ہوتے تو آپ کو مافیا میں نہیں ہوتے تو آپ کو مافیا بنایا جاتا مرزا بھائی آپ تو اچھا کام کر رہے ہیں وہ ایک سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں سسٹمک دنیا میں رہ رہے ہیں مگر پاکستان میں ایک ہے پہ تو لوگ سری ہیں جو نہیں دیتا ان کے خلاف بولا جاتا ہے بات کی جاتی ہے وہی <تصفح> ہواچی <ہوئے> اور, <تصفح> اور بڑے شہروں کو لاہور کو اسلام کو چھوڑ کے اگر ہم لوگ جی سندھ کی لاڑکنہ کی دادو کی سکر کی پنجاب کے چھوٹے شہروں کی بات کریں گے تو صاف سے چاہے وہ جی جنگ کے بیٹھے ہوئے ہیں باقی بہت ساری اخبار ہیں اور جماعتوں کو تنخواہ تک نہیں دیتے ظاہری کیمپ میں لوگ کام کریں گے تو مرایتیں بھی لیں گے اور اور دوسرے شہر جو جی لڑکانہ جانا پہچانا شہر ہے جی جی وہاں صحافیوں کی حالت یہ ہے کہ ایک دوست ہے میرا وہ بتا رہا تھا, تھا نیسے جو کہ وہ پانچ سو لینے میں بھی صحافی چھوڑتے نہیں آخر وہ لوگ نہیں دیتے تو ایزی لوڈ لے لیتے کا شفقت بھی اتنا متنازع صاف نہیں ہے اس کو پنجاب کا وزیر گورنر بنایا گیا وزیر اعلیٰ جی جی شفقت بھائی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں جی السلام علیکم جی بڑی خوشی ہوئے جی آپ سے بات کر کے اور خاص کر اون بات کر کے یہ جو آپ نے بات کہی ہے گو کہ اتنی میرے لیے حیران کن بات نہیں ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا تھا کہ آج کل بڑا چرچہ ہے بڑا بہت ہی شور ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہو گیا تو میں تو سمجھتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہوگی لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بہتری نہیں آئی وہاں پاکستان میں کا کو وہ بلیک میلنگ کے لیے کہتے ہیں میڈیا آزاد ہو گیا ہے کے لیے. میڈیا آزادی کے نام پہ ایک وہ دوسری سمت پہ چلا گیا ہے پاکستان میں اس وقت پہلے کوئی انجینئر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا آج کل پیسہ جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر وہ جی یہاں پہ یا تو میڈیا میں بندہ آنا چاہ رہا ہے یا جج بننا چاہ رہا ہے جی یہاں پہ پیسہ ہے بس یہ چیز بننا چاہیے لیکن اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں پہنچکی ہیں جن لوگوں کو تنخواہ تک نہیں ملتی یا میڈیا میں پاکستان کے اندر بڑی نہیں ہے آپ نے یہاں پہ اگر پاکستان میں کام کیا ہے میں بھی کر رہا ہوں اتنی تنخواہیں نہیں ہے جس طرح کی لگژری کی سہولیات میڈیا کے ہمارے لوگ اور ہم لوگ خود کیونکہ میں اپنے لیے گا جس طرح کی لگژری زندگی گزارنے وہ سب ایک بلیک میلنگ کی سیاست ہے اگر مجھے آپ کا چہرہ پسند نہیں ہے یا کسی کی پارٹی کا وہ اس نے کھانا صحیح سے نہیں کھلایا تو ان کے خلاف ایک محاذ کڑاج ہو جاتا ہے میڈیا کے نام پہ بس اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اچھا جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ جب ہمیں جیسے کہ ہمارے جسم کو سر کو درد ہو جائے پیٹ کو تکلیف ہو جائے تو ہم فوراً اس کے مداوے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون سی گولی کھائیں کون سی پٹی کس زخم پر باندھیں جب یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ یہ حالات ہیں تو اس بارے میں جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی کیا کچھ سوچ رہے ہیں کہ اس روش کو تبدیل کیسے کیا جائے کہ یہ جو بدنظمی ہے یہ جو زور پکڑ رہی ہے اس کا سدباب کیا ہوگا اچھے لوگ اچھا سوچتے ہیں مگر وہ ان کی پاتی ایک جو مافیا کے لوگ ہیں وہ چک چک بولتے ہیں اور نیگیٹو بولتے ہیں وہ سب ان ہو چکے ہیں اچھے لوگ تو بے روزگار ہو چکے ہیں جو اچھے میڈیا کے لوگ ہیں میرے خیال میں اپنی صلاحیتوں پہ یا اپنے بل پوتے پہ جو اچھے لوگ ہیں یا اپنے کھاتے پیتے فیملی سے ہیں وہ تو چل رہے ہیں باقی جو اچھے لوگ ہیں بےچارے بے روزگار ہو کے صحافتی یا صرف دور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہے اچھی فیملی ہے وہ چل رہے ہیں مظم سے ٹھیک ہے ہے ہے وہ بہت سارے چکروں میں دور رہے بھی دیکھے رشوت ہے اگر وہ دوسری مانا سے دیکھیں کہ صحافیوں کا منہ بند کرنے کے لیے میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو ایک نگران وزارت سے پھر بنا دیا ہے اس کو بھی توشد کہیں گے نا ہم لوگ مافیا کی طرح ایک رشوت کہیں گے ایک ادارے کا منہ بند کرایا جائے پھر اور وفا کی وزارتوں میں اور صوبے کی وزارتوں میں بھی صحافیوں کے نام ہے جن کو وزیر بنایا جا رہا ہے وہ بھی نام شامل ہے کہ ایک صحافیوں کو بھی حصہ پانی دے کے پانی دے کے ایسے صحافیوں کا منہ بند کرا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا انشاء اللہ کسی پروگرام میں بات ہوتی رہے گی بہت بہت شکریہ اللہ کو تھینک یو اللہ حافظ بہت آپ کا یہ تھے امید بھٹو صاحب جن الگ صحافت سے ہے پاکستان سے ان سے بات چیت ہوئی آ, مرزا صاحب ان کے خیال میں تو پاکستان میں صحافت جو ہے وہ پیشہ جو ہے اس کو صحیح سمجھا نہیں جاتا ہے. لیکن وہی لوگ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں جو نام کی بجائے پیسہ کمانا چاہتے ہیں میں میرے ویسے اپنی ذاتی یہ رائے ہے کہ پاکستان میں بد قسمتی سے ہم سب پاکستانی ہیں اور جو بھی جب بھی کوئی غلط بات ہو بری بات ہو تو اس پہ ہمیں فخر نہیں بلکہ ہمارے سر جو وہ شرمندگی سے جھک جاتے ہیں پاکستان میں حقیقت میں دیکھا جائے تو کون سا ایسا شعبہ ہے جسے باعزت کہا جا سکتا ہے اور جہاں کرپشن نہیں ہوتی جہاں پیسہ نہیں چلتا یہ تو ہم سبھی ہی جانتے ہیں کہ وہاں یہ بہت کچھ ہوتا ہے اور اس حمام میں سبھی ایک ہی جیسے ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کرپشن ہے جو وہاں کے لیے لازمی بن چکی ہے हुँ. اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں آپ کرپشن نہیں کرتے تو وہاں تو آپ کا گزارہ بھی بڑا مشکل ہے ایسی کچھ سچویشن یا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے جو بہت ہی ناس ناس وزیر ناس ایسے ناس ای بھی ہیں جو ناس کہتے ہیں ہمارا حق کیا رشوت بالکل یہ یہ یعنی نا ایک عام معمول بن چکا ہے وہاں رشوت بڑے فخر سے لی جاتی ہے اچھا میں اب چلتا ہوں تھوڑا سا آپ کی طرف آتے ہیں کہ جو یہ پیشہ ہے صحافت کا اس کا خیال آپ کو کیسے آیا اور کب سے آپ نے یہ پیشہ شروع کیا جی میں ابتدا میں تقریباً نائن غالباً نائنٹین کی دہائی تھی اس کے اوائل میں ہی غالباً 90 یا 91 میں ویسے ہی مجھے لکھنے کا شوق ہوا اصل میں جب میں چھوٹا تھا تو یہاں آیا اس وقت اپنی کمیونٹی تو یہاں اتنی نہیں تھی نہ ہی اتنے زیادہ بچے تھے جن کے ساتھ کھیل کود کرتا انگریزی آتی نہیں تھی کہ گوروں کے ساتھ مکس ہوتا تو گھر میں قید ہو کر رہ جاتا تھا وہ والد صاحب وہاں ان دنوں میں ایک اخبار نکلا کر نکلا کرتا تھا مشرق مشرق اخبار وہ پڑھا کرتے تھے بڑی باقاعدگی سے جو من ویکلی ہوا کرتا تھا اور اپنی گروسری کی دکانوں سے ملا کرتا تھا وہ صحیح تو وہ لکھا کرتے وہ گھر لایا کرتے تھے اور میری ابتدا اردو کے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ ایسی ہوئی کہ والد صاحب مجھے بڑے سخت تھے اس معاملے میں کہ میں ہر وقت لکھتا پڑھتا رہوں ہم ہم اب مجھے یہ پتا تو نہیں تھا کہ میں کیا لکھتا ہوں کیا پڑھتا ہوں <laughs> لیکن والد صاحب کے والد صاحب کو دکھانے کے لیے نا جی, وہ, کچھ نہ کچھ لکھتے تھے کچھ نہ کچھ لکھتا تھا <laughs> بس یہ سمجھ لیں کہ وہ میں ڈرائنگ کرتا تھا <laughs> الفاظ نہیں لکھتا تھا ڈرائنگ کرتا تھا <laughs> تو وہ ڈرائنگ کرتے کرتے جب بعض الفاظ ہیں اور یہ اکثر میں بات دہراتا ہوں جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور اس لیے نہیں دوراتا ہوں کہ وہ مجھے سراہیں یا تالیاں بجائیں یا شاباش دیں بلکہ اس لیے اس لیے دوراتا ہوں کہ دوسروں کے لیے نا یہ ایک ان کو بھی سے جلا ملے کہ یہ دیکھو اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے بالکل تو وہ جب کوئی لفظ بار بار میں نظر سے گزرتا تھا نا وہ سما جاتا تھا جیسے ہے کیا تم میں یہ لفظ جب بار بار تحریر میں آتے ہیں تو میں آپ جیسے کسی پڑھے لکھے سے پوچھتا تھا بھائی یہ کیا ہے تو آپ مجھے بتاتے تھے یہ کیا ہے آپ ہے می ہے تم <تصفح> ہوں میں ہوں تو اس طریقے سے مجھے یہ اردو کے لفظ کی شناخت ہے جو وہ محسوس ہوئی اب بھی شاید آپ محسوس کریں کہ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو بعض الفاظوں کا تلفظ ہے جو میرا ٹھیک نہیں ہے وہ اس لیے ہے کہ میں نے اردو سیکھی ہی ایسے ہی ہے تو خیر یہ کرتے کرتے آگے چلتے چلتے جب مجھے لکھنے پڑھنے کا شوق ہوا تو ایسے ہی میں نے اپنی طرف سے لکھنا شروع کیا کہ میں بھی بھائی رائٹر رائ رائٹر بنوں تو بس اس طریقے سے صافت ہے جو وہ چل نکلی اور مجھے انٹری مل گئی اس وقت نائنٹیز میں ایک اخبار شروع ہوا تھا آواز کے نام تھے لندن سے روزنامہ آواز وہ نیا اخبار تھا انہیں چاہیے تھے لکھنے والے ریپرزینٹیو مختلف شہروں میں چاہیے تھے تو وہاں میں نے شفیل کی ڈائری بنا کر بھیجی تو تقریبا بیس منٹ بعد میں وہاں سے کال آ گیا کہ انہوں نے کہا بھائی آپ کس کے لیے لکھتے ہیں میں نے کہا جی اپنے لیے لکھتا ہوں انہوں نے کہا نہیں کسی اخبار کے لیے لکھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی اخبار کے لیے نہیں لکھتا انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے لکھنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی بسم اللہ لکھوں گا تو اس طریقے سے میں ان کا نمائندہ بن گیا اور یہ صحافت میں آمد کا ایک ذریعہ, تھا ذریعہ جی ٹھیک چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے اس پار دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی اور بھی ہمارے ساتھ لائیو کالر ہے ہو اور ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ کریں ہم صحافت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے اس پار دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں My name is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 The experts you can trust, Altman Smith and Co, Chartered Accountants, Leviton House, 461 2463 London Road, Healy Sheffield S2 4HL, telephone 0114 258 0305. Hi, Mark Jenkinson and son here, often referred to as Mark Jenkinsons. My name's Charles Duncan, here with my good friend and work colleague Muhammad Maroof. Did you know that Mark Jenkinsons was established in 1877 at number 8 Norfolk Grove here in Sheffield?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 87.7 FM wo teri yaad mein hazaron rang ke nazare ban gaye likhe jo khat ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک اور ہمارے ساتھ اس وقت آل دا وے پاکستان سے ایک کالر ہیں اور گجر خان کے علاقے سے ہیں اور یہ ہیں جناب گجر خان ٹوڈے ڈاٹ کے چیف ایڈیٹر ہیں جناب عرفان راجہ صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر یہ جو کرتا دھرتا ہے دیس پر دیس جو ریڈیو ہے اس کے بھی ہیں تو یہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے ریڈیو یونٹ میں دعوت دا دی ہے بہت شکریہ کا کا اور سننے والوں کو عرفان راجہ کا سلام بہت بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا ہے پاکستان میں تو بڑے ان دنوں میں مصروف ہیں آپ الیکشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں راج صاحب موجود ہیں جناب شفقت مرزا صاحب اور ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ صحافت میں کیسے آئے ہیں جی السلام علیکم صاحب جی وعلیکم السلام بالکل خیریت سے ہوں جی آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ سے مرزا صاحب آنر کی بات ہے گیسٹ آئے گیا میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے تھینک یو ویری مچ جی آپ ایسا سوچتے ہیں ویسے آپ سے قبل ایک اور صحافی سے بات ہو رہی تھی انہوں نے پاکستان کی صحافت کے بارے میں ہمیں بڑا مایوس نقشہ کھینچا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں صحافت ہے جو ایک ایک نئی فیکٹری کی دکان یا کارخانہ ہے جو صحافت کی صورت میں سامنے آیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اصل میں میڈیا کا جو رول ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے بڑی میرنس آگی ہے پاکستان میں میڈیا جو کہ اتنا بڑا میڈیا ہو چکا ہے جیسے ٹی وی چینلز ہیں ہمارا یہ سائبر پرنٹ میڈیا تو چلے آلریڈی چل رہا تھا تو یہ سائبر میڈیا انٹرنیٹ میڈیا ہمارا کو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ پاکستانی میڈیا ہے غلطیاں میڈیا کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں اور جگہ وہ بھی غلط ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ میڈیا کے لوگ بھی کسی جگہ غلط ہیں لیکن سارے لوگوں کو غلط نہیں کہا جا سکتا اور سارے میڈیا کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا بالکل آپ نے صحیح کہا اور وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو زیادہ صحافی ہیں وہ تو سو روپیہ لینے سے بھی نہیں ٹلتے آج کر پاکستان میں تو کیا یہ سچ ہے یہ بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا یہ تو ہمارے یہاں مرزا صاحب جو ہے وہ تو ماشاءاللہ بڑے نیوٹرل اور بڑے فیر صحافی ہیں نا الحمدللہ پوری دنیا میں تو مرزا صاحب جیسے صحافی ہیں وہ کم اور ہم تین کرتے ہیں شفت صاحب اور میں ان کا شاگرد بھی ہوں میں نے بہت کچھ بھی <laughs> آج آج جو بھی فون کر رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے شگرد ہیں <laughs> <laughs> جی, جی بالکل اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیار کرنے والی شخصیت ہے اور صحافت کے حوالے سے اور شرافت اور ہر لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ ان کا ماشاء اللہ بہت بڑا نام ہے اور ان کی زندگی اور ان کی کی ہم بہت ہیں ان ہم انشاءاللہ اس طرح کریں گے کسی دن انٹریکشن آپس میں کریں گے اور آپ کو لائیو لیں گے یہاں اور آپ وہاں ہمیں لے لے چلے ضرور انشاءاللہ جی ضرور بالکل یہ دیکھیں جی جتنا انٹریکشن اور معلومات اور گا. بہت بہت شکریہ سر تھینک یو سو مچ اچھا صاحب آپ تو ماشاء اللہ اس شہر میں رہتے ہیں جہاں ہمارے تو یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے شہر کا کیا حال ہے ان دنوں میں آج آج <ترجم> کاغذات کامزا... اپنے جیسری چوہدری ریاض اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اس کے علاوہ جی وہ جویدی صاحب بھی کوئی کھڑے ہو رہے ہیں کہیں الیکشن میں کہ نہیں جی ہو رہے اور یہ بتائیے کہ آہ کیا آپ آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں وہ وہاں سے دوبارہ منتخب ہوں گے وہ تو یہ جو اتنا زیادہ پوزیشن کی ٹھیک نہیں تھی لیکن یہ وزیراعظم بننے کے بعد ان کی پوزیشن جو وہ کافی بہتر ہو گئی لیکن آپ یہ سمجھتے نہیں کہ انہوں نے اپنا جو پورا کوٹا ہے فنڈز کا وہ تین مہینے میں گزر خان کے علاقے میں خرچ کر کے رشوت دے دی لوگوں کو نہیں وہ تو وہ تو جہاں سکتے وہاں بہت سارے ساتھی بیٹھے جو مجھ سے جی جی یہ اصل میں کچھ دوست ہمارے بیٹھے ہیں یو سے ہی بلانگ کرتے ہیں دوست ہمارے اور بھی وہ بھی آپ کی آواز اور مرزا شکر مرزا شفرت صاحب کو میں بتاتا چلوں سر پرستے جوہن ڈاٹ کان کے, کے, کے, کے, کے ماشاء اللہ صاحب اللہ کو ہمارا بہت بہت سلام کیے گا اور انشاءاللہ ہم ان کو بھی لائن پہ لیتے ہیں اگر ابھی آپ ان کو لائن پہ دے دیں تو ہم ان سے دو چار باتیں کر لیں جی جی, جی بالکل بالکل یہ میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ با بات راجہ سلطان سے جی صاحب جی السلام جی جی جی علیکم صاحب جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا سلطان صاحب آپ کا میں نے ایک کالم پڑھا تھا کہ آپ کے جو وزیراعظم صاحب ہیں یا یہ جو حکومت کی بتی کے پیچھے سب کو لگا دیا کیا گجر خان کا یہی حال ہے یہ سمجھ لیں کہ نظریہ جو ہے نا وہ تو چلتا رہتا ہے جی ابھی میری یہاں پر جی تو کہ ماشاء اللہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور ہم اس کو روزانہ تقریباً چیک کرتے رہتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ شفقت مرزا صاحب بھی موجود ہیں چوہان صاحب السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک جناب بالکل نہیں رائے صاحب بشاک پٹواری پٹواری گال کر گا نہیں جس زبان میں مرضی ہے جس زبان میں مرضی ہے بات کریں یہاں شیفیل میں بسنے والے نا ہر زبان جانتے ہیں بڑے ماشاء اللہ باشعور لوگ ہیں اور اللہ تعالی نے ان میں بڑی خدا دھات صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ویسے آپ کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے جو سننے والے ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے قبل ایک صحافت کراچی سے انہوں نے پاکستان کی صحافت کے بارے میں جو نقشہ کھینچا انہوں نے کہا کہ یہ کرپشن کی ایسا کرپشن کا ایسا کارخانہ بن چکا ہے لیکن میں یہ کہوں گا اپنے ذاتی چونکہ میں آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ راجہ سلطان چوہان صاحب ہیں جو یہ ایک ایسے ناڈر صحافی ہیں یا آپ ان کے کالم گجر خان ٹوڈے ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں کہ جب وزیر اعظم صاحب جو انہیں کے نمائندے تھے یعنی گجر خان سے ہی وہ منتخب ہیں اور جب وہ جب وزیر اعظم تھے تو ان کے بارے میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ کوئی باضمیر ہی لکھ, سکتا ہی لکھ سکتا جی, ہے جی جی یعنی جی جی <خخ> جی کہ وہاں تو وگرنا تو اتنا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑے کے خلاف کچھ لکھ دیا تو ہو سکتا ہے گھر والوں کو ہی اٹھا کر وہ کہیں لے جائے وہ <خخ> پتہ نہیں کون سا عذاب کھڑا کرتے اور آپ <laughs> نے جس ہمت اور جورت سے لکھا ہے اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی شخصیات پاکستان میں یقیناً موجود ہیں ہمیں اتنا مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے میڈیا کو جو آزادی ملی ہے اس آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور آپ, آپ نے یقیناً فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کر دکھایا ہے ٹھیک ہے <laughs> میرا خیر لائن اور, ہماری لائن لائن جی جی. اور اس لیے جو اس سلسلے کو یہی ختم کرتے ہیں ویسے یہ سلطان چوہان صاحب ہیں جی بڑے ہی ماشاءاللہ اللہ اچھے ایک رائٹر ہیں ان کے کالم جو وطن کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہیں وہ بڑے شوق سے وہاں پڑھیں میں بلکہ میں کہوں گا کہ ضرور پڑھیں میں نے ایک دو کالم ان کے پڑھے ہیں بڑے ہی اچھے کالم لکھتے ہیں جی بالکل میں نے بھی مطالعہ کیا ہے ان کے کالم کا بہت زبردست لکھتے ہیں ایک گیت ہم نے شروع کیا تھا اس کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد بلکل آہ بلکل آہ آپ سے جو Uh, سوالات رہتے ہیں تھوڑے سے وہ ہم پوچھتے گے لیکن بڑا مزہ آیا کیونکہ آج کراچی بھی بات ہو گئی اور گجر خان بھی بات ہو گئی اور ہمارے جو صحافی دوست ہیں انہوں نے کچھ یعنی کہ وہ رخ دکھایا ہے صحافت کا پاکستان میں کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے لیکن میرے ایک اور دوست ہیں یہاں کراچی میں زبیر منصوری صاحب اور ان سے جب میں نے لاسٹ دفعہ بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے ایم کیو ایم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے جب شروع کیا نا اپنا تجزیہ تو وہ کہتے ہیں جان کی امان پاؤں اور میں یہ کہنے جا رہا ہوں <laughs> <laughs> یعنی کہ یہاں تک صحافیوں کو کراچی میں خطرہ ہوتا ہے کہ جو کسی پارٹی کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شام کو ہم گھر پہنچیں گے یا نہیں بالکل یہی میں کہہ رہا تھا چوہان صاحب کے بارے میں جب میں نے کہا تھا تو یہی کہا تھا ان کا ایک کالم ہے مجھے اس کے چند الفاظ یاد ہیں انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو میرے ہیرو ہوتے تھے ہیرو ہیں میرے اور جب وہ وزیر بنے بجلی کے بانی و پانی و بجلی کے تو اس میں جو انہوں نے جو کچھ کیا جو کچھ ان کے کارنامے تھے جی جی اس پر بھی انہوں نے دل کھول کر لکھا آپ دیکھیں دیکھیں کہ جو ایک جو ہیرو کے بارے میں جو ایک اچھا صاحفی ہوتا ہے نا اس کا ہیرو بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس پر بھی اس کو تنقید تنقید کرنی بلکل اور انہوں نے ایسا کر دکھایا یہی میں کہتا ہوں کہ ان کی کابشوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا کہ ایک راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم بھی ہوں گے چونکہ ان کے حلقہ سے ہیں اور وہاں یہ ماشاء ایک دو تین دارے چلاتے ہیں ان کے سربراہ ہیں اور اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہوں گے اور وزیر بھی ہیں وفاقی وزیر ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی طاقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے وفاقی وزیر کی طاقت کیا ہوگی اس کے باوجود انہوں نے ان کی کرپشن کے حوالے سے بہت, لکھا بہت کچھ لکھا اور ایسے صحافی یقیناً پاکستان میں موجود ہیں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے نظام میں ہر نظام میں بہت سی خامیاں ہیں لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے طور پر جہاں تک بھی ممکن ہو سکے کوشش کرنی چاہیے اصلاح کی بہتری کی اور اللہ کرے ایک دن آئے گا شاید ہم نہ دیکھ سکیں ہماری اولادیں ہماری آئندہ کی نسلیں ہیں جی وہ ایک پاکستان کو ایک اچھا اور آج کل جو نعرہ لگا ہوا ہے نیا پاکستان بالکل نیا پاکستان <laughs> جی وہ تو ایک اچھی بات ہے یہ نعرے بھی ضرور ہونے چاہیے جی جی نعروں سے ہی اے آدمی کو ہمت اور حوصلہ ملتا ہے دیکھیں نعرہ دیا تو اس کے لیے کتنے اس نعرے کے گرویدہ جو افراد ہیں اس نعرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ عملاً ایسا ہو پائے چلیں ایک چھوٹی سی بریک اور ایک چھوٹا سا گیت دیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں سامعین پروگرام آپ سن رہے ہیں سب اور آج سب میں ہم نے دعوت دی ہے جناب شفقت مرزا صاحب کو جو کہ ہمارے یہاں لوکل صحافی ہیں جنگ سے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی رہے گی چار بجے تک اور جو ہمارے ساتھی ہیں پاکستان سے اور وہاں سے بھی بات چیت ہوتی رہی اور یہاں سے بھی شبیر مغل صاحب اور سہیل وفا صاحب اور محمد علی صاحب کے جو خیالات تھے وہ بھی ہم نے سنے ایک بار پھر بتا دیتا ہوں ہمارا فون نمبر ہے او اور اگر آپ پروگرامس کے بارے میں کچھ بھی کہنا چاہیں اچھے ہیں یا برے ہیں یا ان کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں تو یونٹی ایف ایم شفیل ایٹ یاہو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اچھی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے اور اچھی صحت بغیر ورزش کے ممکن نہیں یونٹی ایف ایم چوبیس گھنٹوں آپ کے ساتھ ساتھ النسا فٹنس لیڈیز جم شیفیل اچھی زندگی کے لیے اچھی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے اور اچھی صحت بغیر ورزش کے ممکن نہیں اگر آپ اپنی صحت یا موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہے تو آپ کی مدد کے لیے الساف فٹنس میں سونا شاور اور ہر طرح کی ورزش کی جدید مشینیں موجود مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں زیرو سیون نائن لیڈیز جیم.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 01709 555527 And for takeaway orders, please call 01709 5550155 بھائی جان کیا بات ہے بڑی جلدی میں ہیں پاکستان جانا چاہتا ہوں پیسے بھی بجوانے اور سامان بھی کارگو کروانا ہے تو مسئلہ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا کدھر اور کہاں جاؤ یہاں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے سیدھے یوٹوپ یا ورلڈ وائڈ ٹریول چلے جائیں یوٹوپ یا جی ہاں وہاں سے آپ کو دنیا بھر کی تمام ایئر کے سستے ٹکٹ ملتے ہیں بلکہ سامان پاکستان کارگو اور پیسے جلدی پاکستان کے کسی شہر میں بھجوانے کا بھی معقول انتظام ہے انیس سو بانوے سے آپ خدمت میں کوشش موبائل او سیون ایٹ ون سیون زیرو تھری ٹو ڈبل زیرو ٹو اپروڈ بائی ایچ اینڈ ایف ایس اے ڈانل گروسی اسٹور اسٹنیفت روڈ ڈانل میں انیس سو ستاسی سے آپ کی خدمت میں کوشاں ہے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 Are you interested in radio broadcasting? Producing, Producing presenting, editing. Contact PMC on Sheffield 0114-243-6091. Unity FM Sheffield 87.7 FM کہ جو خط وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کی نظارے بن گئے سویرے جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالران پہنچے ہیں اور ان کو بھی ہم لائن پر لیں گے اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شفقت مرزا صاحب ان سے ہماری کافی بیٹھک رہی ہے پچھلے تقریباً دو گھنٹے سے یہ بیٹھک چل رہی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب سلیم صاحب ہیں سلیم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی okay. السلام علیکم okay. وعلیکم السلام okay. جی okay. um, okay. um, okay. ہمارے <laughs> <laughs> اسے شریف آدمید وہ کمی ملتے ہیں جو صحیح but the one person who said uh, the media is mafia uh, in Pakistan which is very true you know and, and you know and I know and Mirda Saab knows as well uh, I think the beauty of Mirda Saab is is not affiliated with any uh, particular party is very impartial hmm. so it makes him you know a lovable person from everyone جی بلکل when you're a very strong and honest uh Journalists, then I don't think, uh, you, you know, you, you get involved in the parties. You stay neutral so that you can question them hard as you can. That's right, yeah. And uh, media being a very powerful tool these days, uh, it's good to be on their side as well. What do you mean to be on is, uh, their side as well? I'm not, I'm not a political person. <laughs> <laughs> right. People, uh, there'll be a lot of people listening out there, MashaAllah, so I think it's uh, a bit of advice for them. Right. Thank you very much, Slim, for your I call. Thank you Germany very much. And, uh, Keep listening. Inshha and Inshallah, hope uh, one day... صاحب جنگ نیوز پیپر بہت بہت شکریہ اللہ حافظ جی یہ تو تھے اسلیم صاحب اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے مرزا صاحب ماشاءاللہ اللہ آپ کی جو ریپوٹیشن ہے بہت زبردست ہے کیونکہ جس نے بھی کال کی ہے انہوں نے آپ کی تعریف ہی کی ہے یہ جی میں لوگوں کے لیے مشکور ہوں لوگوں کا کہ وہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایسے لوگوں میں رہتا ہوں جو خود اچھے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بڑی آپ کی کیا اس کو کہتے ہیں کہ شفقت ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ایسا پیش آتے ہیں اور Uh, کیونکہ ذرا فیڈ بیک آ رہی ہے اس کو پیچھے کر لیں <laughs> بہت شکریہ آپ کا اچھا جی اب آپ کے ساتھ میں آخری سوال کرنے جا رہا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ چار بجے ختم ہو جائے گا اور ہمارے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ ہمارے سروں پر منڈے رہے منڈلا رہے ہیں من ڈھر رہے بہرحال وہ پہنچ چکے ہیں اسٹوڈیو میں اور ان کا پروگرام جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ کمیونٹی کے لیے بڑا بینیفٹ کا ہوتا ہے کیونکہ یہ بینیفٹس کے متعلق ہی پروگرام ہے اور آصف اور رضا بھائی جو ہیں اسٹوڈیو میں پہنچ چکے ہیں so well. uh, بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ کے ساتھ آپ کیسے انوالو ہوئے اور کتنا عرصہ ہو گیا جنگ میں جو میں بات کر رہا تھا کہ آواز کے ساتھ روزنمہ آواز کے ساتھ جب منسلک ہوا تو وہ اخبار کو تقریباً دو سال چلا دو سال چلنے کے بعد یہاں اس وقت ایک اور مرزا صاحب تھے مرزا محمود اکرم صاحب وہ جنگ کے نمائندے ہوا کرتے تھے انہیں اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کسی دوسرے شہر میں منتقل ہو گئے اور یہاں جو جنگ کے نمائندے کی سیٹ تھی وہ خالی ہو گئی تھی اور انہی دنوں میں اتفاقاً روزنامہ آواز ہے جو بند ہو گیا تو جب وہ بند ہوا تو میں نے جنگ کے ساتھ رابطہ کیا میں نے کہا بھائی آپ کے یہاں نمائندے ہوتے تھے یہاں سے وہ دوسرے شہر کو چلے گئے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں جنگ کے لیے لکھ سکتا ہوں اور اس وقت ایڈیٹر صاحب تھے ظہور احمد نیاز صاحب انہوں نے ہاں کر دی اور اس طریقے سے میں جنگ کے ساتھ منسلک ہو گیا وہ بھی باز ایک اتفاق پر اتفاق ہوتے گئے اور میرے لیے بڑے اچھے اور خوشگوار ات اتفاق ات اتفاق تھے وہ کہ اس طریقے سے جنگ کے ساتھ منسلک ہو ماشاء ماشاءاللہ شفیق بھائی بات یہ ہے کہ اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے آپ کوئی میسج دینا چاہیں جو اس شعبے سے منسلک ہیں ان کے لیے کوئی میسیج ہو کہ وہ لفافے والی جو صحافت ہے وہ نہ کریں جی اس بارے میں زیادہ کیا کہوں یہ سبھی کو پتہ ہے ماشاءاللہ لوگ خود باشعور ہیں کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ہاں البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ صحافت کا شعبہ ایک بہت ہی اچھا اور ایک پاک اور صاف شعبہ ہے ہر کوئی پاک پاک اور صاف ہوتا ہے جب تک اس کو خود غلاظت میں نہ ڈبویا جائے بالکل صحیح تو اس شعبے سے ہمارے لوگ بہت سے ایسے ہیں بہت سے سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا پہاڑ ہے جس کو سر کرنا بہت ہی مشکل ہے میں نے آپ کو اپنی مثال دی ہے پاکستان سے چار جماعت پڑا ہوا ہوں کوئی تعلیم نہیں ہے صرف یہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی طرف اگر رجحان دیں توجہ دیں کوشش کریں تو یہ کوئی ایسا مارکہ نہیں ہے اور جنگ ایک بہت بڑا اخبار ہے آج کل انہوں نے ایک ایڈیٹر صاحب ہیں جو جب سے انہوں نے وہ ایڈیٹر بنے ہیں انہوں نے اوپن ڈور پالیسی رکھی ہوئی ہے یہاں کوئی بھی کیسر صاحب جی افتخار کیسر جی جی صاحب, جی صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے اوپن ڈور پالیسی رکھی ہوئی ہے کوئی بھی ایک وقت ہوتا تھا کہ صرف نمائندے ہی لکھ کر بھیجا کرتے تھے اور انہوں نے آ کر وہ اوپن ڈور پالیسی رکھی ہوئی ہے اب کوئی بھی ہے وہ کالم خبر وہ لکھ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ شفیل سے جو خبر جائے وہ شفقت مرزا ان کا نمائندہ ہی بھیجیں کوئی بھی بھیج سکتا ہے جس کی اچھی تحریر ہو اور بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی تحریر پر اتنا اعتماد نہ ہو کہ وہ اس معیار پر ہوگی یا نہیں آپ میں پھر بھی کہوں گا کہ آپ ضرور بھیجیں وہ خود اس کی نوک پلنگ ہے جو وہ سنوار کر وہ اگر وہ شائع کر دیں گے زیادہ چانسز یہیں ہوں گے کہ کر دیں گے اس کے علاوہ بہت سے اخبار ہیں بہت سے اور آ رہے ہیں اور اس شعبے کو اپنائیں ایک اچھا شعبہ ہے اور اس شعبے کے ذریعے آپ لوگوں میں اچھائی ہے جو اس کو اجاگر کر سکتے ہیں نمایاں کر سکتے ہیں اپنی اچھی سوچ کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور یہ پلیٹفارم ہے اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے خوش قسمتی ہے شیفیل والوں کے لیے کہ شفیل میں ایک تو ریڈیو رمضان ہے جو بڑی باقاعدگی سے چلتا ہے اس کے علاوہ اب یونٹی ریڈیو ریڈیو میلاد دوسرے تیسرے اور پھر سید فیاض حسین شاہ صاحب نے ماہانہ علم کا اجرا کیا ہوا ہے وہ بھی بہت ہی اچھا فارم ہے اس ان پلیٹ فارمز کو ضرور یوز کرنا چاہیے ہماری کمیونٹی کو بہت بہت شکریہ شفیق بھائی آپ سے باتیں کر کے بڑا مزہ آیا اور کالز جنہوں نے کی ان کا بھی بہت بہت شکریہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ویسے آپ جو پروگرامز ویسے ہوتے ہیں ان میں آپ حصہ نہیں لیتے یہ کیا بات ہے نہیں جی میں <laughs> سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ان پروگرام میں اگر حصہ لیں تو ان کو خوبصورت بنا سکتے ہیں مجھ سے بہتر انداز میں اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ دوسروں اور ساتھ میں اخبار میں رہنے کے ساتھ ایک یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو آگے لایا جائے اگر دوسروں کو میں خود وہاں بیٹھ اس کرسی پہ بیٹھ گیا دیکھیں نا آپ کسی اور کا جو موقع تھا وہ جاتا رہا میں نے کرسی ایک سنبھالی ایسی تو کوئی بات تو نہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو پلیٹ پلیٹفارمز ہیں یہاں کمیونٹی کے جیسے یہ ہے شفیق لائیو ہے یا دوسرے جو کمیونٹی uh, ریڈیوز ہوتے ہیں हुँ. ان پر ہمیشہ uh, جو پلیٹ فارم ہے وہ کھلا رہتا ہے کہ وہ اس میں آئیں اور پروگرامز بھی پیش کریں اور اپنے آ خیالات بھی uh, جو ہے اس کا اظہار کریں हुँ. تو بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ آج تشریف لانے کا انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ جی میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے ٹیلی فون کر کے میرے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا میں ان کا حد مشکور ہوں اور جو لوگ فون نہیں کر سکتے مجھے اچھا سمجھتے ہیں اور اکثر اوقات جب ملتے ہیں تو اچھے انداز سے ملتے ہیں مجھے اپنا باعث سمجھتے ہیں اپنا عزیز سمجھتے ہیں میں جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کا بہت بہت مشکور ہوں آپ کی محبتیں آپ کی چاہتیں یہیں مجھے بس آگے چلنے کا وہ سہارا یا ذریعہ یا پیٹرول یا ایندھن بنتا ہے بہت جاری رکھیے گا ان ان سے مجھے محروم نہ کیجیے تھینک یو سو مچ جی سامعین یہی تھا آج کا سب رنگ اور امید کرتا ہوں کہ کسی اور سب کے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنی دعاؤں میں بہت سارا بہت ساری دعائیں دیا کریں اور بہت سارا یاد رکھا کریں کسی اور پروگرام میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ نے گاں اس خوبصورت گیت کے ساتھ اگر تم ساتھ دینے کا وعدہ کرو کچھ ایسی ہے تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو بہت پرانا گیت ہے لیکن بہت زبردست ہے